آہ, امام کو اگر قاعدے میں پا لیا تو اب اس کو اتحیات پڑنی ہوگی چاہے امام کھڑا ہو جائے اتیات پڑھ کے اٹھے گا کیونکہ بول بھائی بھائی امام کی تا نہیں ہو رہی ہے کہ بھائی امام تو کھڑا ہو گیا آپ بیٹھ گئے تو امام کی تات اسی میں ہے کہ امام نے بھی اتحیات پڑھی تو آپ بھی اطیات پڑھیں